الرجيم بسم اللہ رحیم السلات و السلام واہد یا رسول اللہ السلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ واحد علی کا واسحبی کا حبیب اللہ واحد علی کا حبیب اللہ, اللہ, اللہ حابی نور, نور اللہ حضرت سیدنا ابو اماما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پے کرے خوشن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جد و نوال رسول بے مثال محبوب رب جلال بی بی آمین کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کمال ہے ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ, صل اللہ تعالی صلو علی محمد, عیل محمد،, عیل محمد طوبو علی اللہ استغفر اللہ, اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی و صحابی و بارک و سلیم مٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج میں محب حاضر خدمت ہیں اس سلسلے میں ہم سوالات جو ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتوں پر مشتمل دعائیں احادیث مبارکہ میں منقول دعائیں اور بزرگان دین راہ محمد اللہ المبین کے اقوال پر مشتمل دعاؤں کے ذریعے ان کا علاج ان کا روحانی علاج پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ہی بہت سارے مدنی پھول ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے درود پاک پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو جو اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں مدنی نتیجہ ہے کہ اس پورے سلسلے میں توجہ کے ساتھ شامل رہیں انشاءاللہ شاء اللہ ڈھیروں ڈیر دھیر برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے قبل اس کے کہ ہم اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں اپنے سلسلے میں ریکارڈ سوالات شامل کریں استغفار کے کچھ فضائل سن لیتے ہیں یہ میں سیدی امیر اہل سنت کی تعریف کردہ مدنی پنج سورا یہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس نے اسے شائع کیا ہے تو یہ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ سے استغفار کے کچھ فضائل سنتے ہیں اور استغفار پر استقامت بھی حاصل کریں گے استغفار کرتے رہیں گے اس کی بھی نیت کرتے ہیں استغفار کیا ہے استغفار مغفرت چاہنا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ خاتم النبی جین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی غفار کرنا ہے کہ محبوب رب الجلال صاحب جود و نوال شہنشاہ خوش خصال سلطان شیریں مقال۔ کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما تنگی سے اسے راحت عطا فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو کتنی بڑی فضیلت ہے اس خوش نصیب کے لیے کہ جو اس سے غفار کرتا ہے اپنے گناہوں سے اپنے رب کے حضور معافی مانگتا ہے معافی چاہتا ہے اور اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یوں اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ فرمان جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستا کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ایک مرتبہ پھر اس حدیث مبارکہ کو ہم سنتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ استغفار کرنا معافی چاہنا مغفرت طلب کرنا یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور جو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے جو اس کا اہتمام کرتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت چاہتا رہتا ہے استغفر اللہ پڑتا رہتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی سعی بھی کرتا ہے تو ایسے خوش نصیب شخص کے لیے کیا بشارتیں ہیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ استغفار کو ضرور اپنے اوپر لازم کریں گے اور استغفار پڑھتے رہیں گے سید امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اور جو آپ نے شجرہ شریف عطا فرمایا ہے اس میں بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ گنا ہو جائے تو استغفار کر لینا چاہیے اول گناہوں سے بچنا چاہیے بشری تقاضوں کے تحت اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور امیر اہل سنت کے جو شجرا شریف ہے اس میں روزانہ ستر مرتبہ استغفار پڑھنا یہ شامل کیا گیا ہے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ایک سو مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا یعنی 163 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور تین مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ستر مرتبہ استغفار پڑھنا ہے تو آج کے سلسلے میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ورحمن ان وظائف کو بھی ضرور اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و صلو علی الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ تعالی, تعالی علی محمد وعلی و علی آله و اصحابہ بارک و صلی اپنے سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات کو شامل کرتے ہیں اور آج کے سلسلے کے کا پہلا ریکارڈڈ سوال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ تعالی, تعالی, تعالی, تعالی علی محمد, علی محمد السلام علیکم میں دوست منف کر رہا ہوں سوئی گیس میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اکثر لوگ مجھ پر جادو کرتے ہیں جادو کالا جادو ٹھونا بینات سے کام لیتے ہیں میں بیمار رہا ہوں میری خون کی بیمار یہ پلیٹ پلیٹ میرے خم بنتے ہیں میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے پلیز یہ تاویزات کاٹ کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے جو بھی آپ کو اللہ نے روحانی چاہتی ہے ان کے ذریعے میرا کچھ علاج تجویز کریں یا ان کو وہیں سے کچھ تاویزات کو نکالیں تو کسی طرح ان کو ختم کر دیں میرے گھر کی چٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کا علاج تجویز کریں یا مستقل دو تین سال لیے میرے کو کاٹ میں شامل کریں تفصیل مجھے ضرور بتائیں اور جو باقی جو کچھ آئیں وہ آپ مجھے اس میں پوری تفصیلی احتمد کر دیں تاویزات آپ کے ذریعے بھی جانے ہیں جیسے وہ طریقہ اور میرا مستقل کوئی علاج ڈھونڈیں پلیز اللہ کے واسطے شکریہ دوست محمد بھائی انہوں نے سوئی بلوچستان سے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا انہوں نے اپنی چند ایک مسائل بیان کیے جادو کے تعلق سے بھی بیان کیا پھر گھر کی چھت پر جنات ہیں یہ بھی انہوں نے کہا تین سال تک دو تین سال تک کارڈ کا عمل میرے لیے کر دیجئے یہ بھی انہوں نے کہا اور ایک بات یہ بھی بیان کی کہ میرے سرخ ریڈ سیل جو ہے نا یہ نہیں بنتے ہیں تو ان سارے جو ان کے امراض ہیں اور جو انہوں نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا اس کا روحانی علاج دوست محمد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جادو جنات سے نجات بخشے اور ہر آن آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو جملہ امراض سے فی کاملہ عاطلہ سے حق کا فرمائے امیر سنت ڈاکٹر برقاط العالیہ کے رسالے چالیس روحانی علاج میں سے جادو اور جنات سے حفاظت کے چار مدنی ہتھیار پیش خدمت ہیں چاہے تو آپ اپنے پاس اسے سے تحریر بھی فرما لیں اور ان کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیے انشاءاللہ شاء اللہ ججل ان اواد کو پڑھنے کی برکت سے ان روحانی علاج پر عمل کرنے کی برکت سے جادو جنات سے ہر حفاظت رہے گی نمبر ایک یا محیم مینو یا محی مینو یا مہی مینو تیس بار پڑھنے والا انشاءاللہ عزوجل ہر آفت اور ہر بلا سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ نمبر دو یا وکیل یا وکیل یا وکیلو روزانہ افسر کی نماز کے بعد سات مرتبہ جو کوئی پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل ہر آفت سے پناہ پائے گا سبحان نمبر تین یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو سات بار روزانہ پڑھ کر جو کوئی اپنے, اپنے اوپر دم کر لیا کرے اللہ شاء اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. نمبر چار یا دیرو یا رو, یا دیرو جو وضو کے دوران ہر عم کو دھوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے تو ان اللہ وجل دشمن چاہے اب وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو ان شاء اللہ اس پر عمل کرنے کی برکت سے اس کو اضوا نہیں کر سکے گا تو دوست محمد بھائی چار جو روحانی علاج آپ کے سامنے پیش کیے ان پر عمل کرنے کا معمول بنائیے ان شاء اللہ زبل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جادو جنات سے انشاء اللہ حفاظت رہے گی اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد برقاطم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے ایک باب آداب قوم کے صفحہ 157 پر دو فراہمی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے ہیں نمبر ایک سفید مرغ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو شیطان اس گھر کے قریب نہ ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا جو ان گھروں کے ارد گرد ہیں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 تو قاضی صاحب نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جنہوں نے بتایا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے تو دوست محمد بھائی آپ سے مشورہ تنازع ہے کہ آپ اپنے گھر میں سفید کا یہ رکھا کریں اور لیمو کا پودا بھی چاہیں تو اگا لیں انشاءاللہ اللہ زوجل جنات سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ دوستمن بھائی آپ کے لیے جادو اور سے حفاظت کے تعلق سے بیان کیا گیا کچھ روحانی علاج بھی آپ کو بیان کیے گئے اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اس یہ بتائیے انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ میرے لیے دو یا تین سال کے لیے کارڈ کا عمل بھی کر دیجئے گا اب یہ بتا دیجئے کہ کارڈ کا عمل کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے مزید اس کے ذمن میں جو کچھ باتیں ہیں جو کچھ مدنی پھول ہیں وہ ارشاد فرما دیجیے چونکہ آج کل بلڈ پریشر شوگر درد سر کینسر نزلہ زکام کھانسی امراض شکم و قلب یعنی پیٹ کے امراض دل کے امراض اور مسانے پتھے اور گردے میں پتھری وغیرہ اس کے علاوہ بے روزگاری قرضداری گھریلو نہ چاقی آپس میں نہ اتفاقی رشتوں میں رکاوٹ اور جائز حقوق نہ ملنے وغیرہ کی گھر گھر شکایا چونکہ عام ہیں اور اس کے علاوہ خلل آصب و سحر یعنی جادو جنات نظر بد وغیرہ کی آفات بھی کافی عام ہیں لہذا مدنی چینل کے ناظرین آپ مایوس نہ ہوں اگر آپ کے گھر کے قریب یا شہر میں اگر تعویذات اطاریہ کا بستہ نہیں لگتا تو جس طرح مجلس مکتوبات و تعویزات اطاریہ نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فی صبی اللہ تابعات اطاریہ ہوم ڈیلیوری اور آن لائن استخارہ کی خدمات جاری کی کہ جن کے ذریعے ہزاروں افراد فی صبی اللہ الحمدللہ استخارہ کرواتے اور گھر بیٹھے تابعات اطاریہ پاتے ہیں تو اسی طرح مجلس مکتوبات و تابعات اطاریہ نے دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے آن لائن کارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے الحمد للہ روزانہ سینکڑوں افراد مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کی کاٹ کروا رہے ہیں گھر بیٹھے آن لائن کاٹ کے ذریعے ہر پریشانی کی چاہیں تو آپ بھی کاٹ کروا لیجئے ہر طرح کی بیماری خلل آصیب جادو جنات نظر بد گھریلو جھگڑے کے خاتمے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے مجلس مکتوبات و تعویزات اطاریہ کی آن لائن کاٹ سروس کے فارم پر اپنا مسئلہ یا پریشانی لکھ کر آپ مجلس کو میل کر دیجیے انشاءاللہ شاء زوجل مجلس یہ آپ کے ہر مسئلے کی انشاءاللہ اللہ کر دے گی تو دوست محمد بھائی اگر آپ بھی کارٹ کامل کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے گھر کے قریب تعویذات اطاریہ کا بستہ نہیں لگتا تو آپ بھی مجلس مکتوبات و تعویزات اطاریہ کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر یہ آپ میل کر دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ مجلس یہ آپ کے ہر مسئلے کے انشاءاللہ کارٹ اللہ کاٹ کر دے گی اور یہ Inshallah. یاد رکھیے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی ان شاء اللہ حضور یہ کے عمل کے متعلق بڑی اچھی وضاحت آپ نے فرما دی کہ جو تابوزات اتاریہ کا بستہ قریب میں پاتے ہیں تو وہ تعویزات اتاریہ کے بستے پر جا کر کاٹ کروا دیں اور جو قریب میں اب اس طرح کا بستہ نہیں ہے کچھ ایسے شہر کی طرف ایسے شہر میں رہائش ہے آپ کی یا ایسے علاقے میں آپ کی رہائش ہے کہ جہاں تعویذات اتاریہ کا بستہ نہیں لگتا تو ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی سہولت جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ نے بیان کی تو اس کے ذریعے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو دوست محمد بھائی چونکہ آپ نے بتایا کہ اب سوئی بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے تو آپ چاہیں تو سوئی بلوچستان بھی الحمد پاکستان میں ہے تو یہاں پاکستان میں تو کئی مقامات پر یہ تعویذات عطاریہ کے بسے لگتے ہیں تو آپ معلومات کر لیجئے گا انشاءاللہ شاء آپ کے یہاں بھی قریب میں کہیں تعویزات عطاریہ کا بستہ لگتا ہوگا اور وہاں جا کر کاٹ کا عمل بھی کروا لیا کریں اور اگر نہیں قریب میں کہیں تعویزات عطارے کا بستہ لگتا تو جو آن لائن کارڈ کا عمل بتایا گیا اس کو اختیار کر لیجیے ان شاء کارڈ کا عمل کر دیا جائے گا استخارے کی سہولت بھی اس, اس سروس میں موجود ہے تو یوں بہت سارے کام آپ کو اس ویب سائٹ کے ذریعے حاصل ہو سکیں گے اس کو بھی اختیار کر لیجئے جو اوراد جو وظائط جو روحانی علاج بیان کیے گئے جو اللہ و تعالی کے اسماء گرامی بیان کیے گئے پڑھنے کے متعلق بیان کیا گیا اس کو بھی اختیار کر لیجئے انشاءاللہ شاء تمام قسم کے جنات جادو آصف ان ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ حضرت آئیے ایک اور ریکارڈ سوال شامل کرتے ہیں صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد میرا نام محمود ہے سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں بھائی خرج میں میرا بہت خرض ہے میرے پاس بہت خرض گیا میرا خرض کے لیے کیا کرنا چاہیے خرض کے لیے کون سا پڑھنا چاہیے خرض دلی ادا ہونا ہے بستر دانا ہے تو کیا کرنا چاہیے مقروض ہیں یہ ہمارے اسلامی بھائی محمود بھائی عرب شریف سے انہوں نے سوال ریکارڈ کروایا تو انہیں روحانی علاج بتا دیجئے محمود بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بار قرض سے اور آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت جلدا فرمائیں محمود بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیشے خدمت ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں یعنی عمل کرنے والے ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہے <سلام> <اللہ حافظ. سلام> پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ اٹھائیس سورت الطلاق کی آیت نمبر دو اور تین تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قدرا تو محمود بھائی آپ بھی ان دونوں آیت کریمہ کی تلاوت کا معمول بنا لیجیے انشاءاللہ شاء اللہ ان آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے برکت سے چاہے جتنا ہی قرضہ ہو انشاءاللہ اللہ وہ دور ہو جائے گا اور ان آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ الحمد ادائے قرض کے لیے بہت مفید اور بہت مجرب ہے اور اس کی جو کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بارے قرض سے بھی خلافی عطا فرما دیتا ہے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 تو استغفار کو بھی لازم کر لیں یہ آیات جو بیان کی گئیں سورہ طلاق کی آیت نمبر دو اور تین اس کو بھی اختیار کر لیجئے انشاءاللہ شاء قرض سے بھی دوشی نصیب ہو جائے گی رزق کے حلال کے آسان ذرائع بھی میسر آ جائیں گے اور انشاءاللہ دین اور دنیا کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے گناہوں سے بچنے پر استقامت عطا فرمائے تمام قسم کی پریشانیاں اور تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرمائے امین صلی اللہ علیہ و وسلم آئیے کو ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ علیہ میرا نام ہے ظفیکار جی میں اڈلی سے کال کر رہا ہوں مجھے ایک روانی بات سے پوچھنا تھا یہ میرا سوال ہے کہ میری تین بیٹیاں ہیں مجھے کوئی بتائیے اللہ پاک اٹلی سے ذوالفقار بھائی تین بیٹیاں ہیں اولاد نرینہ کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے ذوالفقار بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد نرینہ آفیت کے ساتھ عطا فرمائے اولاد نرینہ کے حصول کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کچے سوت کے سات دھاگیں عورت کی پیشانی کے بالوں سے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں تو وہاں تک ناپ لیں اور ان سات دھاگوں کو ملا کر اس طرح آیت القرسی شریف پڑھیں کہ ہر بار ایک گرہ لگاتے جائیں یعنی ایک آیت ایک مرتبہ آیت القرسی شریف پڑھیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ گرہ لگا دیں پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھیں اور ایک گرہ لگا دیں تو اس طرح ان دھاگوں پر کچے جو سوت کے ساتھ دھاگے ہیں ان پر گیارہ مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھ کر گیارہ گرہ لگانی ہے اور گرہ بھی لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ ان پر دم بھی کرتے جائیں اور اس گنڈے کو عورت کی کمر پر باندھیں جب تک ولادت قائم نہ ہو جائے جب تک ولادت نہ ہو جائیں اس کو ہر گز نہ کھولیں یہاں تک کہ غسل کے وقت بھی جدا نہ کریں اور جب امید قائم ہو جائیں تو گھر کی پکائی ہوئی سفید میٹھی چیز مثلا سفید میٹھے چاول یا کھیر وغیرہ اس پر سرکاری بغداد حضور غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی فاتحہ دلائیں اور عورت دو رقات نماز نفل ادا کریں پھر کھڑے ہو کر بغداد شریف کی طرف رک کر کے اس طرح عارض کریں یا غفل اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں آپ کی غلامی میں دے دوں گی اور اس کا نام غلام وفی الدین رکھوں گی امید ہے انشاءاللہ عزوجل لڑکا ہی پیدا ہوگا جب بچہ پیدا ہو تو غسل دے کر کانوں میں اذان کے بعد وہ گنڈا جو کمر پر باندھا تھا وہ گنڈا ماں کی کمر سے کھول کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور بچے کی پیدائش کے روز سے ہر سال غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نیاز کے لیے ایک روپیہ علیحدہ جمع کرتے رہیں جب بچہ گیارہ سال کا ہو جائے تو ان گیارہ روپے کی شیرنی یا مزید جتنی چاہیں رقم ملا کر غوث اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی نیاد کریں اور گنڈے کو چاہیں تو دفن کر دیں یہ جو گنڈا یہ جو آپ نے طریقہ بتایا ہے اس میں دو چیزیں ان دو چیزوں کی وضاحت بھی اگر آپ فرما دیں ایک تو آپ نے فرمایا کچے سوت کے دھاگے لینے ہیں پھر آپ نے کہا کہ بغداد شریف کی طرف رخ کرنا ہے تو اس کی وضاحت بھی فرما دیجیے کچے سوت کے دھاگے یہ عموماً کریانہ سٹور والے پڑیاں باندھنے کے لیے یہ دھاگا استعمال کرتے ہیں وائٹ کلر کا یہ دھاگا ہوتا ہے بارش سا بالکل نازک ہوتا ہے تراسا کھینچے تو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ کچے سوت کے دھاگے کہلاتے ہیں تو اس عمل کے اندر یہ جو اولاد نرینہ کے حصول کے لیے جو عمل بتایا گیا اس کے اندر یہی کچے سود کے ساتھ دھاگے استعمال کرنے اور یہ جو اس عمل میں بتایا گیا کہ بغداد شریف کی طرف رخ کر کے یہ حضور غس پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جوارث کرنی ہے کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو آپ کی غلامی میں دے دوں گی تو بغداد شریف پاکستان میں بغداد شریف یہ ہمارے مغرب سے شمال کی جانب سات یا آٹھ ڈگری پر یہ واقع ہے تو پاک و ہند والے رابرۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کے بعد اگر معمولی ساتھ دائیں ہاتھ کی طرف مڑ جائیں تو اب بغداد شریف کی طرف یہ منہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اب یہ تو ایک وہ عمل تھا کہ جس میں کچے سوت کے دھاگے لینے ہیں اور اس کا پورا طریقہ کار آپ نے بیان کیا ہے کوئی آسان سا عمل بھی بتا دیجیے کیونکہ فی زمانہ لڑکیوں کا تناسب پیدائش کا یہ جو ہے بڑھ رہا ہے تو اولاد نرینا کے لیے لڑکے کی ولادت ہو گھر میں اس کے لیے کوئی آسان سا آسان سا روحانی علاج بھی بیان فرما دیجئے اس کا آسان ترین روحانی علاج بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ مدنی پنصورہ کے باپ فیضان اواد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو دس بار صرف دس مرتبہ یا باری ہی وہ پڑھیا کرے ان شاء اس کو بیٹا آتا ہو سبحان اللہ، اللہ. اس کے علاوہ اولاد نرینا کی اسکول کے لیے ایک اور روحانی علاج ہے کہ جو عورت سات روزے رکھے اور افطار کے وقت تو اکیس بار المور یہ جو اللہ تبارک کا, کا صفاتی نام ہے یہ پڑھیں یعنی یا مصور یا مصور اکیس بار پنج کر پانی پر دم کر کے پیلیاں کریں ولہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا سبحان اللہ تو اتنی سے ذوالفقار بھائی آپ نے ہمیں سوال ریکارڈ کروایا تھا اور آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گیارہویں کا بڑا تذکرہ سنا اور غالباً مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان جو سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں ان کا یہ شعر ہے یہ اشعار ہے کہ کیا غور جب بارہویں گیارہویں پر معمہ یہ ہم پر یہ مجھ پر کھلا غوث اعظم یعنی یا غوث آپ کی فضیلت آپ کا مرتبہ آپ کا مقام اس قدر اللہ کی بارگاہ میں بلند ہے کہ میں نے باروی گیارہویں پر غور کیا تو مجھ پر یہ راز کھلا دیکھیں ربی النور شریف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کا ولادت ہے اور ربی یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے نسبت رکھتا ہے یعنی میں نے ربی النور کہا ربیع غوث کہا تو مدنی چینل کے ناظرین کہتے ہو شاید کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ ہم نے تو مہدم سفر ربیع الاول اور ربیع ثانی سنا ہے یہ تو الحمد یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے ربیع الاول کو ربیعنور ربی ثانی کو ربی الغوث بھی کہا جاتا ہے بہرحال تو ربی الاول قیدیں یا ربی النور کہیں تو ربیع نور شریف کے بعد ربی الغوث آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کیا غور جب باروی گیارہویں پر محمد یہ مجھ پر کھلا غوث اعظم کہ تجھے وصلے بے فصل ہے سے. تیرا حق نے یہ, مر... کیا حق نے یہ مرتبہ غوث اعظم کہ آپ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ قربت حاصل ہے اور بلا کسی فصل کے بلا کسی روگ کے بلا کسی رکاوٹ کے مہینہ بھی جو ہے اگر اس پر غور کرتے ہیں تو بارہویں کے فوراً بعد بارہویں سے متصل گیارہویں کا مہینہ آ جاتا ہے تو فرمایا کہ تجھے وصل بے فصل ہے شاہ سے کیا حق نے یہ مرتبہ سے تو, تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہوس پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں ہیں اور چونکہ تذکرہ نکل آیا تو اب میں آپ کو ایک مشورہ پیش کرتا ہوں وہ اسلامی بھائی اور وہ اسلامی بہنیں جو اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں ہمیں سن رہے ہیں اگر کسی کے مرید نہیں ہیں تو مشورہ دوں گا کہ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیس اطار قادری رضوی دامت برکاتہم الہلیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں ان کے سلسلے میں بیعت ہو جائیں کہ امیر اہل سنت غوث سے پاک رضی اللہ تعالیٰ ننہوں کا مرید بناتے ہیں اور جو صاحب بیعت ہیں جو بیعت کیے ہوئے ہیں انہیں بھی یہ مشورہ دوں گا کہ اگر وہ بھی چاہیں تو بےآت برکت حاصل کر لیں طالب ہو جائیں اس سے ان کی ان کے جو پیر صاحب ہیں وہی پیر صاحب ان کے رہیں گے ان کی اس پہلی والی بیعت میں کوئی اثر نہیں پڑے گا ہاں یہ ہوگا کہ ان کو اپنے پیر صاحب کی برکتیں بھی ملیں گی ان کے فیوز و برکات بھی ملیں گے اور ساتھ ہی امیر عالیہ سنت کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ اچھے مواقع ہوتے ہیں جب امیر عالیہ سنت بیعت کرواتے ہیں اور آپ نے جن کو وکالتیں دی ہیں وہ بیعت کرواتے ہیں تو ان مواقع سے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر بیعت ہو جانا چاہیے جو اس کے علاوہ اگر بیعت ہونا چاہتے ہیں اور اس طرح کا کوئی موقع نہیں پاتے وہ بھی مایوس نہ ہوں الحمد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں وہ چاہیں تو اپنا نام اپنے والد صاحب کا نام اور اپنی عمر اور اپنا مکمل ایڈریس لکھ کر مرید ہونے کے لیے یہ لکھ کر اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی پاکستان کے پتے پر یہ بھیج دیجئے انشاء اللہ الرحمٰن انہیں امیر علیہ سنت کے سلسلے میں بیعت کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق انہیں امیر علیہ سنت سلسلے میں بیعت بھی کر لیا جائے گا اور جو یہاں بھیج نہیں سکتے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو پر بیکم مرید یہی ہے نا بیکم اور اس پر اپنا یہ پورا جو انہوں نے فارم بنایا ہوا ہے اس پر اپنا فارم وہ سبمٹ کر دیجئے پور فل کر کے وہ سبمٹ کروا دیجئے انشاءاللہ الرحمن مرید ہو جائیں گے تو یہ تو اس اولاد نرینا کے تعلق سے چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ نکل آیا تو اس پر ہم نے گفتگو کی اولاد نرینا کے لیے جو اوراد اور جو روحانی علاج بتائے گئے ذوالفکار بھائی اس کو اختیار کر لیجیے ان شاء اللہ اللہ تبارک کا وطلا ضرور کرم فرمائے گا آئیے کو سوال شامل کرتے ہیں تمام سے بات کر رہا ہوں سے میری کمر میں درد ہے کمر میں بہت زیادہ درد ہے وہ کمر سے پوری ٹانگ میں درد رہتی ہے وہ رات کو سوتا ہوں جاتا ہوں ترتا ہوں پیدل کو گرانے جاتا ہے اتنی شدید کی درد ایک سال کے ساخب ہٹ جاتی کبھی شروع ہو جاتی ہے اس کا جو روحانی علاج بتا رہے ہیں برائے مہربانی دمام سے سوال ریکارڈ کروایا گیا کمر اور ٹانگ میں تکلیف کا انہوں نے عرضہ بیان کیا روحانی علاج بتا دیجیے سب سے پہلے نسلامی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کمر اور ٹانگ کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے دعوت استعمال کے اشارتی ادارے مکتابت المدینہ کی مدبوہ مدنی پنسورا اور گھریلو علاج میں بھی ان کے روحانی علاج موجود ہیں کمر میں درد سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد پارہ اٹھائی سورت الحشر کی یہ آیت کریمہ سات بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے کمر کے مقام پر درد کی جگہ پر اگر مر لیا جائے تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا کریمہ یہ ہے لَوْ أَنزلنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ تو سورت الحشر کی یہ آیت کریمہ سات مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے تو کمر کے جس مقام پر درد ہے وہاں مل لیجئے درد جاتا رہے گا مریض آپ نے ٹانگوں کی تکلیف کی بھی شکایت کی ہے تو ٹانگوں میں درد سے نجات کے لیے آپ کو چاہیے کہ روزانہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اول آخر دروش شریف سورت الفاتحہ ایک بار اور پھر سات مرتبہ یعنی سیون ٹائمس یہ دعا پڑھ کر دم کر اللہم اذهب انیسو اما اجد سا ترجمہ بھی سن لیجئے اے اللہ عز و مرض دور فرما دے انشاءاللہ عز و جل ٹانگوں کی تکلیف سے بھی لجات حاصل ہوگی اوطا حصول مراد یہ دونوں عمل جاری رکھیے یعنی کمر کی تکلیف کے لیے سات بار یعنی سیون ٹائم ویات کریمہ لو انزلنا هذا القرآن علا جبل اللہ رأيته خوشعا متصدعا من خشیت اللہ يَتَفَكَّرُونَ اور کرانگوں کی تکلیف سے نجات کے لیے ابلاخ شریف اور صورت الفاتح اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کر لیجیے اللہ ازب اجیت ان شاء اللہ شفا حاصل ہوگی کو سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و محمد شاہ نواز آگرہ انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی ایک اسلام بھائی کے گھر میں کافی عرصے سے جناتی اثرات ہیں غالباً ان کے دادا کے وقت سے اور اکثر گھر والے کافی پریشان رہتے ہیں غالباً ایک دو سال سے تو کاروبار سے بہت تنگ ہے اکثر گھر والے بیمار رہتے ہیں ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو سب, سب رپورٹ وغیرہ کراتے ہیں تو سب صحیح آ جاتا ہے اور یہ ڈاکٹر کہتے ہیں اندر سب صحیح ہے اور وہ گھر والے صحیح نہیں ہوتے اکثر گھر کو ڈابنے قسم کے خواب بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھی تو گھر میں گھر والوں کو جنات ظاہر بھی ہو جاتے ہیں ان اسلائی بھائی کے رشتے دار اور کچھ پڑوسی ان سے خفا بھی رہتے ہیں یہ تو کافی کوشش کرتے ہیں منانے کی پر ایسا نہیں ہوتا اور ان اسلحی بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے پڑوسی وغیرہ ان کے اوپر جو کچھ کر دیا ہے اور یہ حضرت کافی پریشانی ہے اور ان کے گھر میں کسی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے پانچ بھائی بہن ہیں محمد شاہ نواز آگرہ انڈیا سے انہوں نے بہت سارے مسائل جو بیان کیے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ جنات کافی عرصے سے ہیں اور ڈراؤن خواب آتے ہیں ڈر جاتے ہیں اس تعلق سے بھی انہوں نے کچھ باتیں بیان کی ہیں تو انہیں روحانی علاج بتا دیجئے جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے ان سے خوف خوفزدہ نہ ہوا جائے اگر ڈریں گے تو دیکھا گیا ہمارا مشاہدہ یہ کہ جنات اور زیادہ ڈراتے اور اگر خود بہادری کا مظاہرہ کریں گے زیادہ نہیں ہوں گے تو جنات خود ڈرنا شروع ہو جائیں گے اور نتیجتا یہ گھر سے نکل جائیں گے تو سامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اواد میں موجود ننانوے اسما الحسنہ اور ان کے فوائل میں سے دو اسماول حسنہ پیش خدمت ہیں انشاءاللہ شاء اللہ جل ان کی برکت سے ان کے اور ان کے اہل خانہ کا ڈر و خوف جاتا رہے گا یا حفیح ان کو اور ان کے اہل خانہ کو چاہیے کہ یا حفیح سولہ مرتبہ یعنی سکسٹین ٹائمز ہر روز پڑھ لیا کریں انشاءاللہ شاء ہر طرح سے بہادر رہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سن لیں کہ یا واحد ایک ہزار ایک بار جس کو ڈر لگتا ہو پڑھ لیں انشاءاللہ شاء اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا ابھی آج کے ہی سلسلے میں جنات سے نجات کے لیے مزید کچھ عملیات ہماری پہلی کال میں ہی بتائے گئے تو ان پر بھی عمل کریں اور ان کو ان کے اہل خانہ کو چاہیے کہ سونے سے قبل آیت القرسی شریف ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ شاء اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صبح تک ایک نگہبان بان یعنی فرشتہ مقرر ہو اور شیطان قریب نہ آئے بخاری شریف کے حوالے سے یہ عمل میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے شجراء علی تاریہ میں بھی لکھا ہے اور الوظیفت الکریمہ جو میرے آقا علی حضرت علیہ الرحمٰ کے اوراد و وظائف کا مجموع ہے اس میں میرے آقا علی حضرت نے اسی عمل یعنی آیت القسی شریف پڑھ لی جائے اس کے متعلق بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے اس کے پڑھ یعنی پڑھنے والے کے گھر اور ارد گرد کے گھروں میں چوری سے پنا ہو اور آصب و جن کا دخل نہ ہو مزید ہمارے جن اس بہنیں ہند سے کال ریکارڈ کروائی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشتہ دار بھی ناراض رہتے ہیں اس کا بھی, بھی پیش خدمت ہے کہ یا جامعو یا جامعو او یا جامع جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں ناراض ہو گئے ہوں خفا ہو گئے ہوں تو اس کو چاہیے کہ یا جامعو اَ چاشت کے وقت چاش یعنی فجر کی نماز ادا کر لی اس کے بعد طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد طلوع آفتاب کے بیس منٹ بعد جو وقت شروع ہوا اب یہ چاش کا وقت کہلاتا ہے اس دوران اشراق و چاشت کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور اس اشراق و چاشت کے نوافل کے متعلق بہت پیاری ایک روایت ہے کہ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ان کے گھر میں فائنینشیل پرابلمس بھی ہے تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے جب روزی کی برکت کو اشراق و چاشت کے نوافل میں پایا تو روزی کی برکت کا ایک بہترین عمل اشراق و چاش کے نوافل ادا کرنا بھی ہے کہ اس کے ادا کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے تو ان کے اہل خانہ جب اشراق و چاش کے نوافل ادا کریں گے دو رکت اشراق کے اور دو رکت چاشت کے تو انشاءاللہ شاء اس کی یہ برکت ظاہر ہوگی کہ ان کے روزی میں برکت حاصل ہوگی کاروباری پریشانیاں دور ہوگی تو چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے دس بار اسم یعنی یا جانوں کو پڑیے اور ہر بار میں ایک انگلی بند کرتا جائے پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے انشاءاللہ شاء تھوڑے عرصے میں سب جمع ہو جائیں گے اور یا قیوم صبح کے وقت جو کوئی اس کو کفر سے پڑھے گا ان شاء اللہ اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے ان شاء اللہ آجر تو یہ آگرہ انڈیا سے جو ہمیں شاہ نواز بھائی نے اپنے کسی اسلامی بھائی کے حوالے سے بتایا تھا وہاں کوئی ان کے قریبی جاننے والے ہوں گے تو جو انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے تھے ان سب کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید سبھی کے جوابات دے دیے گئے سب کے روحانی علاج بیان کر دیے گئے یہ اختیار کر لیجئے ان شاء اللہ الرحمن جو اپنے مسائل بیان کیے ان کا خاتمہ ہو جائے گا ان شاء اللہ عزبجر. آئیے ریکارڈیڈ سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرا نام اکرام ہے میں فیرف سے بات کر رہا ہوں اور روحانی علاج پوچھنا تھا کہ میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہوں جو کام کاروبار فیرت سے بات کر رہا ہوں کام کے لیے جدھر بھی جاتا ہوں تو کام ہوتا نہیں ہے تو پلیز مہربانی کر کے روحانی علاج بتا دیجیے اکرام بھائی غریب نام بتایا فہرست سے ہیں اور ہر کام اٹک جاتا ہے پورا نہیں ہو پاتا روحانی علاج بتاتے دیجیے اکرام بھائی آپ کے لیے چند روحانی علاج پیشے خدمت ہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ مور علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا یعنی نامکمل رہ جاتا ہے لہذا اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے یا مؤخرو یا مخیرو سو بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ شاء وجل سب کام پورے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ استواجل. استواجل اور یا نا یا نا یا نا بیس بار جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کرے ان شاء اللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا تو اکرام بھائی یہ جو روحانی پر عمل کرنے کا معمول بنا لیجئے پابندی سے پڑیے انشاءاللہ اللہ جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹیں انشاءاللہ اللہ وہ دور ہو جائیں گی السلام علیکم میں وعلیکم السلام سے بات کر رہا ہوں تقریباً سات سال پورے والد کو کوئی کام نہیں دوں گی اس لیے گھر کے حالات بہت خراب ہے برائے مہربانی اور میری والدہ والدہ کا سر ہے تو بتا دیجئے جزاکم اللہ عمران بھائی اٹلی سدھ ہے سات سال سے کام نہ ملنے کی وجہ سے گھر کے حالات خراب ہیں والدہ کو درد سر کا مرض لاحق ہے انہیں روحانی علاج بتا دیجیے بھائی انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا کہ سات سال سے ان کے پاس کام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کو بقدرے کی اس کے حلال عطا فرمائے آمین آمین اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کے مقبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت سے سور باقیہ کے چند فضائل پیش خدمت ہیں اسے سماعت فرمائیے چنانچہ قرآن مجید کی مشہور تفصیل روح المعانی اس کی جلد ساتھ اور ایک سو کے حوالے سے مدنی پنسورہ میں لکھا ہے کہ یہ صورت بہت ہی بابرکت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, عز و و اللہ تعالیٰ وسلم و نے فرمایا سورہ واقعہ تمنگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے سبحان اللہ لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ سبحان اللہ ایک اور ایمان افروز بھی اس کی میں پیش خدمت سے بھی سنیے حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو مرض الموت میں مبتلا تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا انہوں نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعد میں تمہاری بچیوں کے کام آئے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم میری بچیوں کے متعلق فقر و فاقہ سے ڈرتے ہو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں میں نے رسول اللہ عزل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سونا کہ جو آدمی ہر رات سورت الواقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا سبحان اللہ اور مشکات المسادی میں ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ ایک بزرگ حضرت خواجہ کلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ادائے قرض اور فاقہ دور کرنے کے لیے اس کو وائد مغرب پڑھو لہٰذا عمران بھائی آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ روزانہ نماز مغرب کے بعد واقعہ واقع کی تلاوت کا معمول بنا لیں انشاءاللہ بقدر کفایت کی بقادر کیفایت و برکت اس کے حلال حاصل ہوگا ولا کے درد سر کے حوالے سے بھی آپ نے تذکرہ کیا مکتبت المدینہ کی مطبوعہ یہ سی کتاب مدنی پنصورہ کے فیضاب فیضان میں درج سر سے نجات کا ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ تین بار یا غفور کے مقدعات یعنی کہ یا الف وعین فا وا اور وا یہ ان کے مقدعات ہیں یہ لکھ کر اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ لیں اور اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جس کر لیجیے اور اسے اپنی والدہ کو کھلا دیجیے ان اللہ عز و جلد درج سر سے شفا حاصل ہوگی اور یہ عمل کرنا اگر دشوار ہو تو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یہ تین بار پڑھ کر والدہ کے سر پر دم کر دیجیے ان شاء اللہ عرض درج سر دور ہوگا ان شاء اللہ آئیے شامل کرتے ہیں محمد قاسم سعودی عرب سے بات مجھے دو سال ہوئے ہیں ادھر آئے ہوئے سعودی عرب میں لیکن کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا قاسم بھائی عرب شریف سے کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا یہ ان کا مسئلہ ہے روحانی بتا قاسم بھائی کام میں آپ کا دل نہیں لگتا اس کے لیے ایک ورد پیش خدمت ہے کاروبار یا نوکری وغیرہ میں دل نہ لگتا ہو اور کام بھی جائز ہو تو اول و آخر ایک بار درود شریف اور ایک سو بار یہ ورد پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول و قوت لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجدار المتکبر اس ورد کو ایک بار پھر سماعت فرمالی اولو اول و آخر ایک بار دروت شریف اور ایک سو مرتبہ یہ ورد پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحول وقوة لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کام میں انشاءاللہ دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل قاسم بھائی عرب شریف سے کام میں دل نہیں لگتا اس کا جواب آپ نے سن لیا ہوگا تو یہ جو وظیفہ بتایا گیا روحانی علاج بتایا گیا اس کو اختیار کر لیجئے انشاءاللہ شاء آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آئیے آج کے سلسلے کی آخری ریکارڈیڈ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں صلو علی ہندوستان سے بول رہا ہوں میں ان سے گجرات کے سورت سے سفیق بھائی آج سوال یہ ہے حضرت کے میرے بازو میں ایک گیر قوم کی دکان ہے وہ مل کے رہتا ہے میرے سے اور مگر میری دکان پہ اس کا دانت ہے طرح طرح اس کے لیے میں کچھ شفیق بھائی ہند گجرات سے تھے اور قریب میں بتایا کہ غیر مسلم کی دکان ہے بندش وغیرہ کروا دیتا ہے تو بندش کا کوئی علاج اور حفاظت کا ورد یہ بتا دیا جائے شفیق بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے آمین آمین دشمن سے حفاظت کے لیے قرآن پاکیے یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب یہ آیت کریمہ بعد نماز فجر اور رات سوتے وقت ایک سو مرتبہ یعنی 100 times اول و آخر گیارہ گیارہ بات دروشی پڑھ کر اپنے سینے پر پھوپ ماریے اور نماز کی پابندی کرتے رہیے انشاءاللہ عیسی و جل ہر قسم کے دشمن سے حفاظت رہی گی کے علاوہ کاروبار میں بندش دور کرنے کے لیے بعد نماز فجر اور سورج نکلنے سے پہلے با اپنی دکان یا جس کی بندش ہو گئی ہو دکان پر ہو گئی ہو دفتر پر ہو گئی ہو گودام پر ہو گئی ہو کارخانے پر ہو گئی ہو تو ان کے لیے یہ بندش توڑنے کا عمل پیش خدمت ہے کہ نماز فجر کے بعد لیکن سورج نکلنے سے پہلے با دکان دفتر یا گودام پر جا کر ایک مرتبہ سورت الناس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الربرناس ملک الناس یہ والی سورت مکمل اس کے اول و آخر ایک مرتبہ دوشے بھی پڑھنا ہے اور پڑھ کر اس کے دروازے پر دم کر لیجئے دم کر لیا آپ نے پھر کہا پانچ قدم پیچھے ہٹ کر اپنے جو دونوں جوتے اتار لیجئے اور اتار کر ان کے طلبے آپس میں ٹکرا کر جھاڑیے اور ان جوتیوں کے یا چپلوں کے لیدر یہ سول جو ہے وہ لیدر کی چمڑے کیو پھر وہی جوتے پہن کر دکان یا دفتر میں داخل ہو کر نوبان کی دھونی دیجئے اور نماز پنجگانہ کی پابندی شرط ہے انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے اس روحانی علاج کے سلسلے میں اور ویسے بھی روحانی علاج کے سلسلے میں کئی آیات ہم سنتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ برکت حاصل ہوگی اس آیت کو پڑھیں گے تو یہ برکت حاصل ہوگی جیسے آج صور طلاق کی دو آیتوں کے متعلق سنا اسی طرح سور حشر کی آیتوں کے متعلق سنا اسی طرح ابھی نثر من اللہ وفت قریب سورہ صف کی یہ آیت کا جز ہے یہ بیان ہوا سورہ واقعہ پڑھنے کی برکتیں بتائی گئیں آیت الکرسی پڑھنے کی برکتیں بتائی گئیں تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک یہ شفا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا اپنے گھر کو اپنی دکان کو اپنے اپنی ساری چیزوں کو حفاظت میں لے لیتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہو تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ بہاریں ہیں برکتیں ہیں جہاں بہت سارے مدنی کام دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں وہیں الحمد للہ یہ اضاء وجل دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام مدرسۃ المدینہ بھی ہے ویسے تو دعوت اسلامی کے دو ہی مدنی کام ہیں مدنی قافلہ اور مدنی انعام لیکن اس مدنی انعام میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے اور بچے ہیں تو بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے یہ دعوت اسلامی کے تحت چلائے جاتے ہیں مدنی منیاں ہیں بچیاں ہیں تو اس کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منیہ یہ دعوت اسلامی کے تحت لگائے جاتے ہیں جن کا جن کے اوقات عموماً دن کے وقت میں ہوتے ہیں بالیغان کے مدرسے جو ہیں وہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد عموماً لگتے ہیں کئی جگہوں پر فجر کے بعد بھی یہ مدرسے سجائے جاتے ہیں تو جو مدنی چینل پر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے مدنی التجا کروں گا کہ قرآن پاک روزانہ کچھ نہ کچھ درست پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجیے ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بہت ساری برکات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بہت ساری بلاؤں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے اور ایسی آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایسی ایسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو ان آیتوں کو ہم اپنے گھروں میں پڑھیں گے اپنی دکانوں پر ان کی تلاوتیں ہوں گی تو اس کی برکتیں کیوں حاصل نہ ہوں گی اور درست پڑھنے کے لیے جسے آپ کو بیان کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ وابستہ ہو جائیں آپ جب کام سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو اگر دیر ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ پہلے مدرسۃ المدینہ پہنچ جائیں اپنا قرآن پاک بہتر کریں اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے درست آپ پڑھتے ہیں تو دوسروں کو محروم نہ کریں دوسروں کو پڑھانے والے بن جائیں اگر آپ سیکھے ہوئے نہیں ہیں تو یہ سیکھنا تو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت نکالیے جس سارا دنیاوی کام کاج کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اس اپنی آثرت کی بہتری کے کام کے لیے کیوں نہ وقت نکالیے تو نیت کیجئے انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ پرانے پاک کی تلاوت ضرور کریں گے اور یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ مدرسہ المدینہ سے وابستہ ہو جائیں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی وابستگی نصیب ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ شاء اللہ ڈھیر برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارک عمل کی شہادتیں نصیب فرمائیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آخر کے کچھ اعلانات جو حسب معمول اپنی نشریات اپنے اس سلسلے کے آخر میں سنتے ہیں اس سے پہلے اپنا مدنی مقصد دورہ لیتے ہیں ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے, مجھے اپنی, اپنی اور, اور ساری, ساری دنیا, دنیا کے لوگوں کی, کی اصلاح کی, کی, کی, کی کوشش کی کرنی, کرنی ہے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے میں بھی ان مدنی کاموں پر عمل کی نیت کرتا ہوں ابھی نیت کیجیے اور زور سے کہیے ان شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ روحانی علاج نشر مقرر یعنی ریپیٹ کے طور پر یعنی یو کے یہ جو سلسلہ ہے بروز منگل رات چار بجے یہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا بیرون ملک اسلامی بھائی کال ریکارڈ کروانے کے لیے فون نمبر نوٹ کر لیجئے ڈبل زیرو نائن ڈبل بیرون ملک شرح رہنمائی 12 گھنٹے فون نمبر اس کا بھی نوٹ فرما دیجیے ڈبل زیرو نائن ڈبل ٹو ون تھری فیڈ بیک ایڈریس فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی ہمارا ویب ایڈریس ڈبلو ڈبلو ڈبلو چینل دیکھتے رہیے اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے دونوں جہاں کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرمائے اور تمام قسم کی آفات اور پریشانیاں دور فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم صلو علی حبیب صل صلی اللہ تعالی